أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے ہیں وہ اس لیے تاکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاما ارسلام رسول کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اسی مقصد کی خاطر بھیجے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جائے اور ان کی اطاعت کی جائے کیونکہ انبیاء و رسول ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین کے فرامین اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پہنچاتے ہیں اور پھر اطاعت اور فرما برداری رسول کی وہ اس انداز میں ہونی چاہیے کے بندہ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ بسر و چشم رسول کی بات کو ماننے اور کسی یہ نہ ہو کہ رسول کی بات کو مان لیا اس پر عمل پیرا بھی ہو گیا لیکن اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی خلش کوئی تنگی ہو تو یہ بھی عید ہے اللہ سکھانا حرجا مما سلیم و, و تسلیمہ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مؤمن نہیں ہیں حتیٰ کہ یہ آپس کے معاملات میں آپس کے لڑائی جھگڑوں میں آپ کو حاکم اور فیصل نہ مان لیں ثم لا سماجی انخوسی ہرا حرجا مما تھا پھر آپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کے بارے میں وہ اپنے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج محسوس نہ کریں کوئی تنگی محسوس نہ کریں وہی سلیم و تسلیمات اور اس کو دل کی خوشی کے ساتھ مان لیں اور تسلیم کر لیں یہ کیفیت اطاعت کی ہوگی تو پھر ایمان کامل اور مکمل ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایمان اللہ تعالی کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو وہ اور جو تم میں سے صاحب اختیار صاحب معاملہ ہیں اول المر ہیں ان کی بھی مانو ف ان تنازعات اللہ و رسول اور اگر تمہارا کسی چیز میں تنازع ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو تمہارے انمر ہیں جو تمہارے صاحب معاملہ لوگ ہیں جو تمہارے بڑے ہیں ان کی بھی تم نے ماننی ہے چاہے وہ حاکم حکمران ہو یا کسی ادارے کارخانے فیکٹری کاروبار میں کوئی بڑا ہو یا گھر کا کوئی بڑا ہو یہ سب ان امر ہیں جو ایک نظم کو ایک نظام کو ایک جماعت کو ایک گروہ کو ایک ادارے کو چلا رہے ہوتے ہیں اور اس ادارے کے امور کے اندر رہتے ہوئے ان کی بات کو ماننا اور تسلیم کرنا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے اس طرح اللہ رب العالمین کی بات ماننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ضروری ہے اسی طرح ارل امر کی اطاعت کرنا اپنے حکام کی حکمرانوں کی اپنے بڑوں کی اپنے جو ارمر صاحب معاملہ لوگ ہیں ان کی بات ماننا بھی ضروری ہے لیکن تنازعات اللہ و رسول اگر تمہارا کسی چیز میں تنازع ہو جائے پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے اور ان امر کی بات چونکہ ارن الامر لوگ ان کے پاس وہی تو نہیں آتی انسان ہیں غلطی کر جاتے ہیں خطا ہو جاتی ہے بس اوقات غلط حکم بھی دے بیٹھتے ہیں اللہ سبحانہ خیالہ ہوا وہ واحد ذات ہے جو غلطیوں سے مبر ہے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین سے اگر کبھی کوئی لفزش ہوتی تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے فوراً اس کی صلاح کرنا دیں اور انبیاء کے علاوہ یہ خوبی اور کسی کے اندر نہیں ہے لہذا فور دو اللہ وسلم اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا لاتا کالی مخلوق فی معصیت اللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے ان نستافی معروف اتات معروف کاموں میں ہے اللہ کی بغاوت اللہ کی نافرمانی کا حکم اگر بڑے دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی اسی طرح اللہ عالہ ولا قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے واضح الفاظ میں نصیحت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان ابھی والد ہی ہم نن اللہ ون وفیسا نہیں ہم نے والدین کو کے بارے میں انسان کو وسیعت کی ہے ہم الت ہو وہن اللہ اس کی ماں نے اس کو بہت مشقتوں سے کمزوری کے باوجود اس کو اٹھایا گفس والی آ نہیں اور دو سالوں میں اس کو دودھ پلایا انشکر لی والی والی میرا بھی شکر کر والدین کا بھی شکر کر الی المصیر بالآخر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے والدین بھی اور ہوتے ہیں فرمایا وہ ان جہادا کا الا انتشری کا بھی مالی سالا کا بھی علم اگر یہ تیرے ساتھ جھگڑا کرے تجھے مجبور کرے کہ تم میرے ساتھ شرک کرے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے ان کا شکر ادا کرنا ہے اس نے سلوک سے پیش آنا ہے لیکن اگر والدین اللہ کی ناقرمانی کا حکم دے پر مایا فلا پھر ان کی بات نہیں ماننی کیونکہ اللہ تعالی کا حکم والدین کے حکم پر مقدم ہے وہ ساحل ہما کس دنیا میں ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ والدین نے ایک بات اللہ تعالی کی نا قربانی کی کہہ دی تو اس کے بعد والدین سے بالکل کٹ آف ہو کے علیحدہ ہو کے بیٹھ جاؤ نہیں ایسا کام نہیں ہوگا شاہد ہوما پھر دنیا کے اندر دنیاوی معاملات میں معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ چلنا ہے ہر کام میں ان کی بات ماننی ہے اطاعت کرنی ہے لیکن اگر وہ اللہ کی ناقربانی کا کہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کہیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا کہیں اللہ تعالی کے مقرر کردہ فرائض ادا کرنے سے منع کریں اور روکیں پھر ان کی اتاف نہیں ہوگی وصاحب ہو ماہ پھر لیکن دنیاوی معاملات میں معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے وہ طبیع سبھی رمن انا بَإِلَيَّا اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرنا جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں میری طرف ہی بالآخر تمہارا لوٹنا ہے کم بے معلوم تم تو جو تم عمل کرتے رہے میں اس کے بارے میں تمہیں خبردار کروں گا یعنی اللہ سبحانہ پہانا ہوا کی اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو اطاعتیں ایسی ہیں کہ جو بالکل غیر مشروط ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر کام میں ہر میدان میں کی جائے گی اور کسی ایک معاملے میں بھی ان کی نا فرمانے کی قطعا کوئی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ ہیں ان کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اگر ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ٹکرائے تو ان کی اطاعت کل عدم ہو جائے گی آج کل ہمارا جو دور چل رہا ہے اور جس طرح طور پر بہت اعلانیہ طور پر فاسق قسم کے لوگ گھوکھے پر مشتمل ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسے اللہ کے بازی نافرمان لوگ فاصل فاجر لوگ جب حکمران آ جائیں پھر بھی ان کی اطاعت کی جائے گی عطیر اللہ و وہ الرسول و وہ الل منکم کیا یہ حکام ال المر ہیں ان کی بھی اطاعت ہمارے اوپر اسی طرح سے کرنا لازم اور ضروری ہے جس طرح سے ایک خلیفت المسلمین امیر المین کی اطاعت کی جاتی ہے تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بہت واضح رہنمائی دیتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7144 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان آدمی پر واجب ہے کہ وہ بات سنیں اور اطاعت کرے فیما آپ کا واقعہ ریہ اس کو وہ بات پسند ہو چاہے پسند نہ ہو حاکم نے امیر نے حکومت نے ایک آرڈر دے دیا ہے مسلمان آدمی پر واجب ہے کہ اس کی بات سنیں اور اتاج کریں یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مسلمان آدمی پر لازم ہے کہ وہ میڈیا جڑا رہے کیوں اس لیے کہ آج کے دور میں ہاکم وقت آپ کو بلا کے تو کوئی آڈر نہیں دے گا نا اس کا حکم نامہ کہاں جاری ہوگا میڈیا मीडिया چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو اور ہاں وہ پرنٹ میڈیا ہو تو مسلمان کو کارن کیا ہے اصل سننا تو مسلمان کیسے سنے گا میڈیا کے ذریعے اخبار پڑھ کے یا خبر سن کے تو مسلمان آدمی پر قابض ہے اصل سننا اور اتات کرنا بات سنیں اور اتات کریں پیما احبا و وہ قانون جو خاکم نے بنایا ہے آپ کو پسند ہے تب بھی ماننا ہے پسند نہیں ہے تب بھی ماننا ہے ہاں اگر اس کا وہ قانون اللہ اس کے رسول کے قانون سے ٹکرائے گا پھر نہیں مانے گا اگر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مخالف نہیں ہے تو ماننا پڑے گا جب تک نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے تو حکمران کی بات سنی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے پھر فرمایا فعیدہ امیرا بھی فلا تن فلاں کسی مسلمان کو اس کا حکمران ناقرمانی کا حکم دے پھر نہ اس کی بات سنی جائے گی حکمران کی نہ اس کی اطاعت کی جائے گی پلن امر سے مراد ہر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی بھی معاملے میں صاحب اختیار ہے جب آپ اس کے دائرہ اختیار کے اندر ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ اس کی بات سنیں اور اس کی اطاعت معروف کاموں میں کریں ہاں جب وہ معصیت کا حکم دے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی رعایا کے لیے ملک کے حکمران یہ الل الامر ہوتے ہیں اولاد کے لیے والدین الامر ہیں ان کی اطاعت واجب ہے طلبا کے لیے اساتذہ ار الامر ہوتے ہیں استادوں کی اطاعت ان پر واجب ہے ایسے ہی ملازمین جو ہیں ان کے لیے اپنے افسران کی اطاعت فرض اور واجب ہے وہ ان کے لیے اول المر ہیں جب تک وہ معاشیت کا حکم نہ دیں جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا اللہ دینا و اول المر کم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اول امر کی بھی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب اختیار صاحب معاملہ لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو البتہ مخلوق میں سے کسی کی بھی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے کہ اطاعت اللہ تعالی اور اس کے رسول کی معصیت باری نہ ہو اگر اللہ اور اس کے رسول کی معصیت آ جائے گی تو پھر اطاعت ختم ہو جائے گی یہ ایک بنیادی نقطہ ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافلا بھیجا لشکر ایک آدمی کو اس پر امیر مقرر کیا امیر صاحب کو غصہ آ گیا انسان ہے لشکریوں کی کسی بات پہ اس کو غصہ آ گیا اس نے لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا کہا لکڑیاں جمع کی گئی کہا آگ لگاؤ انہوں نے لکڑیوں کو آگ لگا دی اب جب تو کسا نے کہا کہ چلو اب اس آگ کے اندر کود جاؤ لوگ ششو پنج کا شکار ہوئے ہم آگ کے اندر کود یا نہ تو کہنے لگے کہ ہم تو اسی آگ سے بچ کر آگ سے بچنے کے لیے مسلمان ہوئے تھے اور اسی آگ میں کودنے کا ہمیں امیر صاحب حکم دے رہے ہیں خیر ان میں سے کوئی بھی اس آگ کے اندر نہ گیا امیر نے حکم دیا تھا آگ میں کود جاؤ لیکن انہوں نے امیر صاحب کی بات نہیں مانی تسلیم نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے یہ معاملہ ان کے آگے ذکر کیا گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ٹھیک کیا اگر یہ اس آپ کے اندر کود جاتے تو پھر دوبارہ اسے نہ نکلتے اطاعت معروف میں ہے نیکی کے کاموں میں ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ختم ہوگا تو اطاعت کی جائے گی اور اگر حکم ماسیت کا ہوگا اللہ کی نافرمانی والا ہوگا تو پھر فلا سمع اغلاتا ہے نہ بات سنی جائے گی نہ اطاعت کی جائے گی پھر اسی طرح ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ ایک آدمی وہ دنیا کی زندگی بسر کرنے والا اب اس کا حاکم حکمران کے بھی اولی لمبر اس کے والدین وہ بھی اولی نمبر اس کا باس افسر وہ بھی اولی لمبر ہو گیا اچھا طلبا کے لیے اساتذہ وہ بھی اولی لمبر ہو گئے اور ہیڈ ماسٹر صاحب پرنسپل صاحب وہ بھی اولی لمبر ہو گئے تو اب ایک آدمی ایک بات کہتا ہے دوسرا دوسری بات کہتا ہے کس کی مانی جائے اللہ نے تو کہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور عل نمبر کی اطاعت کرو اب یہ بات بھی سمجھنے کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دائرہ انلمیٹڈ تمام تر معاملات کو محیط ہے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر ملا کے امور ہیں ان کا جو دائرہ اطاعت ہے وہ محدود ہے مثال کے طور پہ آپ کے پاکستان کی حکومت ان کا جو دائرہ ہے یہ ملک کے اندر اندر ہے جب آپ اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک پہ جاتے ہیں تو آپ کو اس دوسرے ملک کے قوانین فالو کرنے ہوں گے وہاں پہ ایک الگ حکمران ہے اس کا معاملہ اس ملک تک اور دوسرے حکمران کا معاملہ دوسرے ملک تک یہ ایک لمیٹڈ دائرہ ہے محدود دائرہ جب تک آپ اس دائرے کے اندر آئیں گے ااج کریں گے اس دائرے سے باہر نکلیں گے اج ختم ہو جائے گا ایسے ہی مثال کے طور پرنسپل صاحب ایک ٹائم ٹیبل شیڈول طے کرتے ہیں اتنے بجے کلاسیں شروع ہوں گی اتنے بجے ختم ہوگی فلاں وقت فلاں پیریڈ ہوگا فلاں وقت فلاں ہوگا ٹائم ٹیبل طے ہوگا اب اس تعلیمی ادارے کے معاملات میں پرنسپل کی اطاعت کرنا یہ فرض اور لازم ہے اخلاقن بھی شرعاً بھی اگر کوئی کہے پرنسپل صاحب نے ٹائم ٹیبل مسلم آٹھ بجے کلاس آغاز کرنے کا کہا ہے میں تو دس بجے کلاس آغاز کروں گا معاملہ خراب ہو جائے گا خطور پیدا ہوگا یہ اند اللہ بھی مجرم ہے شریعت کا بھی مجرم ہے اور اپنے ادارے کا بھی مجرم ہے اس پرنسپل صاحب کا جو دائرہ اختیار ہے وہ اس کے تعلیمی ادارے کا ہے اب ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل وہ آپ کو ادارے سے باہر کے کاموں کے بارے میں کوئی ہدایات جاری کرے کہ جی آج آپ نے گھر تو یہ اس کا دائرہ اختیار ہے ہی نہیں اس کا دائرہ اختیار صرف اس کے اپنے ادارے کے اندر اندر ہے اور آپ پر اس کی اطاعت واجب ہے اس کے ادارے کے معاملات کی حد تک اس سے باہر نہیں پھر اسی طرح ایک آدمی کسی اسلامی تنظیم کے ساتھ کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہے مثلاً اب اس کو جماعت کا امیر ایک کام کرنے کا کہتا ہے گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا اب کیا ہوگا جماعت کے امیر کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ اس سے بڑا آرڈر آ گیا ہے یہ ایک بنیادی موٹا سا اصول ہے کہ چھوٹے ولی امر کے مقابلے میں بڑے ولی امر کا حکم زیادہ اہمیت رکھتا ہے بڑے آرڈر کے مقابلے میں چھوٹا آرڈر نہیں چلتا یہ آپ نے درجہ بندی کر لی ہے آپ کے گھریلو معاملات ہیں اس کے اندر نہ آپ کی جماعت کا امیر نہ آپ کے سکول کالج ادارے کا آفس کا جو امیر ہے افسر ہے وہ کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا آپ کے جو گھر کے معاملات ہیں اس میں جو آپ کے گھر کا بڑا ہے وہ دخل اندازی کرے گا یعنی ہر ولی امر کا ایک محدود دائرہ ہے اس دائرے میں رہ کر وہ اپنا احکامات اور اپنے آرڈر جاری کرتا ہے اب مثلا بہن بھائی ہیں بڑے بھائی کی بات ماننا چھوٹوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں ان کی بات مانیں والدین کی بات ماننا بھی ضروری ہے بھائی کہیں کہ یہ کام کرنا ہے والدین منع کر دیں نہیں کرنا اب کس کی مانیں گے والدین کی کیونکہ والدین کا جو حکم ہے وہ بھائی کے حکم سے بڑا ہے اور والدین کہیں کہ یہ کام کرنا ہے اللہ سبحانہ و ہوگا تھا منع کر دیں کہ نہیں کرنا پھر اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے گی والدین کی بات نہیں مانی جائے گی یہ طریقہ کار ہے اطاعت کا فرما برداری کا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ مطلق ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا باقیوں کی اطاعت وہ مقید ہے اور محدود ہے ہر امیر کا ہر ولی امر کا ایک محدود خاص دائرہ ہے اس دائرے کے اندر اس کی اطاعت ہے اس سے باہر نہیں ہے آپ جہاں ملازم ہیں وہاں آپ کا جو افسر ہے وہ آپ کو آرڈر دیں کہ جی آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ فلاں جگہ نہیں کرنا فلاں جگہ کرنا کوئی ضرورت نہیں اس کی بات ماننے کی اس کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے اس کا دائرہ اختیار اس کے ادارے تک محدود ہے ہاں اپنے ادارے کے بارے میں جو فیصلہ کرے گا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے یہ اس وقت کرنا ہے اس میں اس کی نافرمانی کرنا کت ان ناجائز ہو امور کے اندر بھی فالاول کا یہ اصول اور قانون چلتا ہے پھر اسی طرح یہ ایک اہم بات جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں پہلا درجہ کس کا ہے دوسرا کس کا ہے تیسرا کس کا ہے تاکہ آپ جب ان بلاتے امور کی بات آپ اس میں ٹکرائے تو آپ فیصلہ کر سکیں کہ اب زیادہ اہم اطاعت کس کی ہے اور یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے نہایت ہی آسان ہے فضا تھوڑا سا دماغ سے سوچے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان میں سے بڑا کون ہے اب جیسے بھائی کی بات اور والد کی بات اسی طرح مثلا والدہ اور والد اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو اطاعت والد کی کی جائے گی کیونکہ والدہ کے لیے بھی اسی کی اطاعت کرنا ضروری ہے اس کا خامد ہے وہ اور خامد کی اطاعت تو والدین کی اطاعت سے بھی زیادہ بھڑکے ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی بھی عورت پر سب سے زیادہ اہم اطاعت اس کے خامد کی اطاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت میں کسی کو رکم دینے والا ہوتا کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو رکن دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے آمد کی اطاعت سب سے زیادہ مقدم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اس کے بعد عورت کے لیے اس کے والدین کی اٹاج تو اگر اولاد کو ماں ایک کام کرنے کا کہے باپ اس کام کو کرنے سے روک دے تو بات کس کی مانی جائے گی والد کی کیوں والد اپنی بیوی بی کو اس آدمی کی ماں کو رکم دے کر روک سکتا ہے جبکہ بیوی بی اپنے خامد کو حکم دے کر روک نہیں سکتی والد اس معاملے میں زیادہ اختیار والا ہے خامد صاحب سنتا ہے اپنی بیوی بی کے لیے عرے نمر ہے بیوی بی پر خامد کی اتات واجب ہے خامد پر بیوی بی کی اتات نہیں جس طرح والدین کے لیے اولاد کی اتاس نہیں. اولاد پر لازم ہے والے کی عادت کا ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بھی سمجھ لیں میں نے ذکر کیا کہ ملک کے اندر مختلف اسلامی تنظیمیں اور جماعتیں وہ بھی ہوتی ہیں ان کے بھی عمراہ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلامی ملکوں میں تنظیمیں اور جماعتیں بنانا یہ درست نہیں جبکہ ایسی بات نہیں اسلامی ممالک کے اندر بھی دین کا کام کرنے کے لیے جماعتیں اور تنظیمیں بنانا جائز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النسیحت دین خیرخواہی کا نام ہے اس کے لیے فرمایا اللہ ہی اللہ کے لیے والی کتابی ہی اور اس کی کتاب کے لیے والی رسولی ہی اور اس کے رسول کے لیے والی آئمتی مسلم مسلمانوں کے آئمہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے وہ آمتی اور عام مسلمانوں کے لیے سب کے لیے خیر ہی کا سوچنا یہ دین ہے اور جو یہ تنظیمیں اور جماعت ہوتی ہیں حقیقت میں حکومت کے لیے امیدوں معمد ہوتی ہیں تنظیمیں دو تین طرح کی ہوتی ہیں عام طور پہ کچھ تنظیمیں تو ایسی ہیں جن کو حکومت خود قائم کرتی ہے حکومتیں جب کمزور ہوتی ہیں تو حکومتیں رضاکار تنظیموں کو خود کھڑا کرتی ہیں کہ آپ لوگ رضاکارانہ طور پر یہ کام کریں وہ کام جو حکومت کے کرنے کے اب ایک مسلمان حکومت کا کام ہے امر بالمعروف معروف نہیں عل منکر کرنا اب مثال کے طور پر آپ سعودیہ کو دیکھ لیں وہاں پہ باقاعدہ سرکاری سطح پر شعبہ جالیات قائم ہے امر بالمعروف معروف نہیں انل منکر کا ایک پورا ادارہ قائم ہے اور وہ حکومت ان کو تنخواہیں دیتی ہے اور کام چلتا ہے لیکن آپ کے ملک پاکستان کے اندر حکومت وہ اپنے اہم سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے سے قاصر ہے مسلسل قرضے لینے کے جی رہی ہے تو جہاں پہ حکومتیں کمزور ہوتی ہیں یا غریب ہوتی ہیں وہاں پہ حکومتیں خود تنظیموں کو کھڑا کرتی ہیں تاکہ کچھ دینی کام کچھ رفاہی کام وہ ہو سکے تاکہ حکومت خود کھڑا نہیں کرتی بلکہ کچھ لوگ جذبہ خیر سگالی کے طور پہ وہ کیا کرتے ہیں خیر شاہی کے طور پہ وہ خود ایک ادارہ یا تنظیم بناتے ہیں اور حکومت سے اس کی اجازت لے لیتے ہیں اس کو رجسٹریشن کہتے ہیں کسی بھی تنظیم یا جماعت کا رجسٹرڈ ہونا مطلب حکومت کی اجازت سے بنا ہونا تو یہ جو دو قسم کے ادارے یا تنظیمیں ہوتی ہیں یہ تو حکومت کے دستوں بازو ہوتے ہیں حریفاہی کاموں میں فلاحی کاموں میں دینی کاموں میں تو ان کو یہ کہنا کہ یہ درست نہیں ہے یہ خام خیالی ہے ہاں ایک تیسری قسم کی تنظیمیں بھی ہوتی ہیں ملکوں میں وہ ہوتی ہیں حکومت مخالف تنظیمیں جن کا کام حکومت کو کمزور کرنا حکومتوں کو گرانا حکومتوں کے خلاف بغاوت کھڑی کرنا ایسی تنظیموں کا وجود شریعت اسلامیہ میں کت ان نجائز ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان کسی ایک حکمران پر مجتمے ہو جمع ہو اور کوئی دوسرا سر اٹھائے پغری بولتا ہو کا اینم من کا اس کی گردن اڑا یعنی بغاوت کی سزا اسلام نے قتل تجویز کی ہے تو جو ادارے یا تنظیمیں بغاوت پر اکساتے ہیں چاہے وہ عسکری طور پر ہوں چاہے وہ تقریر اور تحریر کے ذریعے سے لوگوں کو حکومت کے خلاف کھڑا کریں اور لوگوں کی حکومت کے خلاف ذہن سازی کریں یہ کام شرعن حرام ہے اس کو اسبیت کہتے ہیں پھر اسی طرح وہ تنظیمیں اور ادارے جو مثلا دین کے نام پر بنتے ہیں فلاحی کو ایک طرف رہنے دیں دینی تنظیمیں اب دینی ترظیم کیوں قائم ہوئی تاکہ دینی کام بخوبی سر انجام دیے جا سکیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ لیکن اگر اس تنظیم سے وابستہ لوگ اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار ہی تنظیم کو بنا لیں یہ بھی حزبیت جو ہماری تنظیم میں ہے وہ ٹھیک جو ہماری تنظیم میں نہیں وہ غلط نہیں یہ انداز اور طریقہ اسلام نے اسے بھی سختی کے ساتھ بنا کیا یہ تنظیمیں اور ادارے اور اداروں کے امارات یہ ملک و قوم کی فلاح کے لیے ان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہوتے اور ان کی اطاعت حکمرانوں کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے حکمرانوں کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے اللہ سبحانہ بھانا ہوا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے بابا توفیقی اللہ بلّہ علیہ ہی تو علیہ